اور ہم کسی جان پر بوجھ نہ وہ رکھتے مگر اس کی طاقت بھر اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا فی اٹھانوے